نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبھی ساخی میرے مرشدے میں وہ تلا کے خشال ہیں نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبھی ساخی Shabbat <laughs> تجھ کو اپنے کو مسی کا نم پہلے ہاتھ پر لکھ کے چرا گے آس پہلے ہاتھ پر لکھ کے دکھاو تن دونے سو مسی کا رکھ دے جانے سا تلا نے جو میں شلی ہو آپ میں جو میں شا میں دلی ہو میرے کی یاد میں ہے پوسان بب تیری یاد میں گے ہاتھ ج دلکا ببے دی یاد میں आधे दिल مقام پلایا دل پر مقام پر دے آیا دل پر مجھے دل بنو تلوار ہو میری نا مجھے من ہو میری دان جگیتا مقام کی لگے آیا دل پر مجھے پھر منو تلوار ہو میری نا مجھ کو تازی دے گاری ابس کی میں نے بیکار فضول اور نہ صرف میں کرنے والا اور جہاں تعلیم میں جہاں تاریخی سے مرادی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے اب <تصفح> <تصفح> کرتا ہے مجھ کو تاہی میں سے ابک کر تارے نا سے مجھ کو تاری میں جامہ تاری مجھے جد ہونی ساتھی مجھے جد ہوتی نانی ساتھی سارے گوشت پھل جائیں لیکن ایک ہوش قائم رہنا ضروری ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور حدود شہریت میں رہ کر سارے کام انجام دینا یہ ہوش میں نہ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حقوق واجبہ سے بھی لاپرواہی اور غفل برتنے لگے بلکہ اصلی ہوش یہی ہے کہ تمام حقوق واجبہ کو بالکل ٹھیک ٹھیک -थी اور والا کرے کہ یہ میرے مالک کا حکم ہے ابت کرتا سے مجھے کو تعلیم ابت کرتا سے مجھے کو تعلیم جہاداری مجھے جد ہوش ش اپنا یاداتی نہیں مجھے جب اپنا ہی آتی مہی ساتی کسی <سلام> کی یاد میں ہے مغرب چار پوتے تیتا دکھ جا سو گینا کاپ تل کا جما رو کرم ہے تیرا ورنہ میں گنتی نا سن کرم ہے تیرا ورنہ میں گنتی نا سن سا نہیں سات کسی کی یا رام صاحب نے مجھے بھیجا ہے ہندوستان میں کتاب چھپی ہے حضرت حکیم ملمت مولانا شاہ شری صاحب تھانوی نور اللہ عمر قدو کے مختلف کتابوں سے یہ جمع کی گئی ہے اور اس میں خاص طور سے اسلائع خواتین کا مضمون ہے اس میں سے کچھ حصہ بدھ کو میں نے پڑھ کے سنایا تھا اسی میں سے آ کے پڑھ کے سنا رہا ح صلی اللہ علیہ کے ارشاد خوات نہیں جاتی ٹھیک عورتوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ بات نمبر ایک ہے اس کتاب کا اس میں سے کچھ سے مبارکہ پڑھ کے سنائی تھی موت ہو اس سے آگے کے پڑھ کے اللہ اللہ ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نادل ہو جو رات کو اٹھ کر تجدید پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے لیکن اس نے وضاحت کر دی تھی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو آرام کی ضرورت ہو تھکا ہو جب کوئی بیمار ہو اور اس کو جگا دے ایسا نہیں ہے ایسا جگانا حرام ہے گناہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی خود بھی شوق سے ذوق و شوق سے ذوق و شوق ظاہر ہو اور تندرست بھی ہو اور اس کو نیند کی حاجت بھی نہ ہو اور خاص طور سے کہ وہ کہے بھی کہ مجھ کو اٹھا دینا تب تو اس کو اٹھانا جائز ہے ورنہ خود بھی اٹھ کر ایسی تعجب پڑھنا جس سے شور ہو اور کوئی ایسا خلل کسی کی نیم نی خلل آئے یہ بھی حرام ہے کیونکہ مومن کو اذیت دینا جائز نہیں ہے اس لیے اس سے مراد وہ ہے اگر شوہر کے یا کسی کے بھی نیند میں خلل آنے کا اندیشہ ہو ایسے وقت کا الارم لگانا بھی جائز نہیں بلکہ اور اس وقت تعجب کو موقف کر دے نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس پہ جو ثواب رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان اور مال میں اس کو نہ خوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے میں ایک حدیث پاک میں اس کا مفہوم ہے سے پاک کر یہ اس لیے سمجھانے کے لیے یہ بات ہے کہ اکثر عورتوں میں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسا کریں گے پیسے ہوگا ایسا کریں گے پیسے ہوگا کیوں نہ کریں نہ کریں تو اس کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم <تصفح> اس طرح سے ہے کہ اگر شوہر عورت کو حکم کرے کہ ایک پہاڑ سے پتھر اٹھا کے دوسرے پہاڑ پر لے جا کے رکھ دو جو بظاہر بالکل بے مقصد کام نظر آتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کچھ تکلیف دیتی ہے تو جنت میں جو حود اس شوہر کو ملے گی وہ کہتی ہے کہ خدا تجھے غارت کرے وہ تیرے پاس مہمان ہے جلد ہی تیرے پاس دے ہمارے پاس چلا آئے گا اسی طرح سے جو ہے اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو, جو عورت نیک اور سال ہوگی اور شوہروں کی فرما بردار ہوگی شوہر کی اس کے لیے ایسی جنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت جو نماز خرض اور جو بھی فرائض اور حقوق کے واجبہ ہے اللہ تعالی کے مخلوق کے وعدہ کرے اور شوہر کی نافرمانی نہ کرے شوہر کی تعداد فما برداری کرے اگر وہ شریعت کے خلاف حکم نہ کرے اس میں تو اس کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے کسی بھی مخلوق کی تعداد جائز نہیں ہے اللہ کیا کہا کے کی مقابلے میں لیکن اگر وہ عورت شوہر کو خوش رکھتی ہے اس کی خدمت کرتی ہے تاج کرتی ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ حوروں کا نام آتے ہی کوئی پریشان ہو سکتا ہے لیکن ان کی ان کی تسلی کے لیے حضرت و ہماری ماں ام سلم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں تمام عورتیں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی تو حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ نے اور کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی نمازوں کی وجہ سے ان کے روزوں کی وجہ سے اور ان کی عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈال دے اس کی وجہ سے ان کو گرو سے بھی زیادہ حسین ہو جائیں گرو کا حسم ان کے آگے کچھ نہ بیچے گا اس لیے کہ گرو نے عبادت نہیں کی مجاہدات نہیں کیے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کون سے پیدا کر دی گئی ہیں اور انسان جو ہے اللہ کے لیے مجاہدات بھی کرتا ہے اور کتنی تکالیف اٹھاتی ہے بچے جننے میں دودھ پلانے میں بچوں کی تربیت میں خدمت میں شعروں کی خدمت میں پھر نماز روزہ بھی کرتی ہے تلاوت بھی کرتی ہے ان سب کا غور اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں گے اس سے وہ گوروں سے بھی زیادہ حسین ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاصن پر عاشق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ تو محبت اور لاکھ کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت سے اس طرح نہ ملے کہ اپنے خالن کے سامنے اس کا حال اس طرح کہنے لگے جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی اپنی جو دادی باتیں ہیں بلکہ نامحرم کا ذکر ہی کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے عورت اپنے خالن کا اور اسی طرح آدمی مرد اپنی بیوی کا ذکر کسی طرح سے نہ کرے نام کے سامنے مناسب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا اور اطرا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر مغاف یہ کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ اس میں بال بہت, بہت سے معلوم ہوں جیسے وہ ان کا کوہان ہوتا ہے ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبوبی ان کو نصیب نہ ہوگی اور ایک حدیث بات میں یہ بھی ہے کہ جو مرد یا عورت کوئی بھی ہو بار بار یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ تمام احادیث مبارکہ ہے تو خاص خواتین کے لیے لیکن اس میں مردوں کے لیے بھی بہت سے اسباب ہیں اس کو غور سے سننا چاہیے تو جو جو شخص کسی کو دکھلانے کے لیے عزت کا لباس پہنے کا بڑے نی شہانہ لباس فخر کا لباس پہنے کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو عورت زیور دکھلاوے کے لیے پہنے کی قیامت میں اسی سے اس کو عذاب دیا جائے گا بازی عورتوں کو بہت اس میں اہتمام رہتا ہے کہ اپنے زیور اور کپڑوں میں اتنا زیادہ انہمات اور مشغولی ہوتی ہے کہ وہ اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر باغی لے جانے کی کوشش کرتی ہیں اور جب کوئی محفل میں جمع ہوتی ہے دعوت میں یا کہیں تفریح میں ایک دوسرے کے کپڑوں کو بہت زیادہ اس سے دیکھتی ہیں اور اپنے کپڑوں کا موازنہ کرتی ہے یہ سب جو ہے چیزیں یہ سب احادیث مبارک کا بتا رہی ہیں یہ سب ناجائز عمر ہیں اور اس سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے اللہ سے مثلا پیدا ہوتی ہے اور ان باتوں پر بڑی دیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف رکھتے تھے آپ نے ایک ایسی آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لانت کر رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے لوگوں نے عرض کیا کہ پرانی عورت ہے جو اپنی سواری کی پر لانت کر رہی ہے وہ اپنی چلنے میں کمی کرتی ہوگی اس عورت نے چلا کر کہہ دیا ہوگا کہ جو خدا کی مار ہو لانت ہو جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ اس نے اور لانت کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اس کے سامان کو اس کی اونٹنی پر سے اتار دو اور یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لانت کے قابل ہے پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اور تمغیر کے واسطے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتی ہے اسی کو لام کرتی ہے یعنی کسی چیز کو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو برا نہ کہنا چاہیے اس میں کیڑے نہ نکالنا چاہیے ایڈ نہ نکالنا چاہیے بلکہ جو اللہ تعالیٰ دے اس پر سبر اور شکر کے ساتھ کہ ہم تو اس کے قابل نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے بخار کو برا کہا آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بین کر کے ہونے والی عورتیں چیخ کر اور بہت زیادہ رونا اور نالا کرنے والی عورتیں کسی بھی غم کی بات پہ یا کسی کے انتقال پہ بعض جاہلوں کے یہ ہے کہ بہت زور زور سے ہوتے ہیں اور بناوٹی بھی روتے ہیں کیونکہ ان کے رواج یہی ہے وہ مل کر میں رونے کا یہ سب جہالت کی باتیں ہے اگر توبہ نہ کرے گی ایک طبی کم ہوتا ہے اس رونا ایک ہوتا ہے بنا بنا کے رونا یا غم کو اپنے اوپر تاریخ کر کے رونا وہ منع ہے اب کو دیرت رونا منع نہیں ہے تغیر کو منع نہیں اگر توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے روز اس حالت میں کھڑی کی جائے گی جو اس کے بدن پر کرتے کی طرح ایک روغ لپیٹا جائے گا جس پر آگ بڑی جلدی لگتی ہے اور کرتا ہی کی طرح پورے بدن پر خارش بھی ہوگی یعنی اس کو دو طرح کا عذاب ہوگا خارش سے پورا بدن نوچ ڈالے گی اور دو دفت کی آگ لگے گی وہ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر اور ہلکا نہ سمجھے چاہے بکری کا کل ہی نہ ہو اسی جو بھی چیز بھیجے اس کو حل یہ ہے کہ بعض طبیعتیں نہیں ہوتی کسی چیز کو کھانے کی کوئی چیز آئی ہے اس میں طبیعت نہیں ہو رہی کو کسی کو احترام سے اس کو سے کسی اور کو کھلا دے یہ تو ٹھیک ہے اس کا زبردستی کھانا ضروری نہیں ہے لیکن اس کو حافظ نہ چاہیں فائدہ بعض عورتوں میں یہ عادت بہت ہوتی ہے کہ دوسرے کے گھر سے آئی ہوئی چیز کو عقیل سمجھتی ہیں تانا دیتی ہیں اکثر شادی کیا گئی کی رسومات میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ ایک تو رسم خود گناہ دوسرے گنا پر ایک گنا یہ ہوتا ہے لان تان کرتے ہیں کہ ایسے بھیج دیا یوں چاہیے تھا یا اتنا بھیجنا چاہیے تھا یہ گٹیا چیز بھیج دی ایسے یہ سب چیزیں گنا کی بات ہے رسول اللہ سرد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا تھا جس نے اس کو پکڑ کر باندھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو چھوڑا یوں ہی تڑپ تڑپ کے مر گئی فائدہ کسی طرح جانور پال کر اس کے کھانے پینے کی خبر نہ لینا عذاب کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا بعض مرد اور عورت ساٹھ برس تک خدا کی عبادت کرتے ہیں پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو شریعت کے خلاف وصیت کر کے دو رفت کے قابل ہو جاتے ہیں مثلاً یہ کہ کھلا وارث کو اتنا مال دیں گے یعنی مرنے کے بعد جو وصیت ہے وہ اتنی ایک تہائی حصے کی جائز ہے یعنی اپنی پہلے سے وصیت کرنا کہ ہمارے مال میں سے ایک تہائی کی اجازت سے کہ ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد اتنا مسجد میں لگا دینا مدرسے میں لگا دینا یا کسی شخص کو دے دینا کتنا تو جائز ہے ایک بیٹا تین حصہ لیکن اس سے زیادہ کی وسیع جائز نہیں باقی سب مال وارثوں کا ہے کیا تو اس میں سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے اور قرضہ دینے کے بعد اس یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے کوئی نمازیں فرض نمازیں جس کا فکری اس کو دینا ہو اور یا روزے رہ گئے ہوں اس میں سے پہلے وہ دیا جائے گا اس کے بعد پھر باقی مال سب وارثوں کا ہوتا ہے اس میں بننے والے کو تصا روپ کا کوئی حق نہیں ہاں زندگی میں جو دینا چاہے کتنا چاہے دے سکتا ہے تمغی وسیع کے مسئلے کسی عالم سے پوچھ کر اس کے موافق عمل کرے کبھی اس کے خلاف نہ کریں کچھ باتیں عورتوں کے اطلاع سے ضرورت کے عورتوں کی اصلاح کی ضرورت کس قدر ہے اور ہم لوگ اس میں کتنی مفلت کرتے ہیں جاننا چاہیے کہ جس طرح نفقات حصیہ یعنی نان نقے کے ذریعے سے بیوی اور اولاد اور متعلقین کی جسمانی تربیت ضروری ہے یعنی جیسے روٹی کپڑا اور مکان ضروری یہ ہے اسی طرح علوم اور اصلاح کے طریقے سے ان کی روحانی تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے قسم قسم کی کوتایاں ہو جاتی ہیں بہت سے لوگ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے یعنی اپنے گھر والوں کو نہ کبھی دین کی بات بتلاتے ہیں نہ کسی برے کام پر ان کو روک ٹوک کرتے ہیں بس ان کا حق صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ان کو ضروریات کے مطابق خرچ دے دیا اور में دوش ہو گئے حالانکہ پرانے مجید میں نس ہے یا سکون و اہلی کم نارا مان वालों اپنے گھر والوں کو دوزف کی آگ سے بچاؤ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی بات سکھلاؤ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو دین کی بات سکھلانا فرق ہے ورنہ انجام دوزف ہوگا اور حدیث صحیح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کلکم رائن اور کلک مسکولوں میں تم میں جہاں ایک نگہبان ہے قیامت کے روز ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک حجی پاک میں ہے بلا طرف یعنی گھر والوں کو اللہ سے ڈراتے رہو اور تمغی کے واسطے ان سے ڈنڈے کو ختم نہ کرو یعنی ان کو تمغی کرتے رہو جیسی جیسی ضرورت پڑے اس کے مشورہ کر کہ ان پر کتنی سختی کرنی چاہیے کس معاملے میں ڈیل دینی چاہیے چھوٹ دینی چاہیے کس معاملے میں سختی کرنی چاہیے ہماری عورتوں کے اخلاق نہایت خراب ہے ان کو اپنی اصلاح کرانا نہایت ضروری ہے اور یاد رکھو بغیر اخلاق کے درست ہوئے عبادت اور وظیفہ کچھ کارآمد نہیں حدیث پاک میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی عورت بہت عبادت کرتی ہے راتوں کو جاگتی ہے لیکن اپنے ہمسایہ سایہ کو ستاتی ہے فرمایا یا پھر نار کہ وہ دو میں جائے گی اور ایک دوسری عورت کی نسبت عرض کیا گیا کہ وہ زیادہ عبادت نہیں کرتی فرم واجب اور سنت کرتی ہے لیکن نفی عبادت زیادہ نہیں کرتی مگر ہم سایوں سے حسن سلوک کرتی ہے فرمایا یہ پھر جننا کہ وہ جنت میں جائے گی مگر ہماری عورتوں کا سرمایہ کی آج کل تصویر اور وظیفہ پڑھنا رہ گیا ہے افلاق کی طرف بالکل توجہ نہیں حالانکہ اگر دین کا ایک جگ بھی کم ہوگا تو دین نا تمام اور نافذ ہوگا اولاد کی اصلاح کے لیے عورتوں کی تعلیم کا اہتمام نہایت ضروری ہے کیوں کہ عورتوں کی اسلام نہ ہونے کا اثر مردوں پر بھی پڑتا ہے کیونکہ بچے اکثر ماؤں کی گود میں بنتے ہیں جو مرد ہونے والے ہیں اور ان پر ماؤں کے اخلاق اور عادت کا بڑا اثر ہوتا ہے حتیہ کہ حکمہ کا قول ہے کہ جس عمر میں بچہ اگلے نیو کے درجے سے نکل جاتا ہے تو, تو وہ اس وقت بات نہ کر سکے مگر اس کے دماغ میں ہر بات ہر فیل منعقش ہو جاتا ہے ذہن نشین ہو جاتا ہے جو وہ دیکھتا ہے چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی بات نہیں کر سکتا اور اس کی عقل ایسی نہیں ہوتی پھر بھی وہ نقوش اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں بچپنے کی بہت سی باتیں ہر انسان کو تجربہ ہوا کہ اس کو بعض واقعات یاد رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمر کے بھی تو سب منعقد ہو جاتا ہے اس لیے اس کے سامنے کوئی بات بیجا اور نازیبہ نہ کرنی چاہیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں باپ لاپرواہی میں تیز ابازی کر دیتے ہیں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں یعنی نامناسب الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جو نازیبا ہوتا ہے شرم و حیا کے خلاف ہوتا ہے ان سب باتوں سے چھوٹے بچوں کے سامنے بھی احتجاج ضروری ہے اس لیے اس کے سامنے کوئی بات بےجا نازیبہ نہ کرنی چاہیے بلکہ بار حکمہ نے یہ لکھا ہے کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں جنین ہوتا ہے اس وقت بھی ماں کے افعال کا اثر پڑھتا ہے اس لیے لڑکیوں کی تعلیم اور اسٹاف زیادہ ضروری ہے بعض لوگ تعلیم کو تو سب کے لیے ضروری سمجھتے ہیں مگر تربیت کو سب کے لیے ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ تربیت کی ضرورت تعلیم سے بھی زیادہ اہم ہے درسی تعلیم فرض عین نہیں بہت سے صحابہ علوم درسی سے خالی تھے مگر ان پر کبھی اس کو لازم نہیں کیا گیا اور تربیت یعنی تہذیب نفس ہر شخص پر فرض ہے تعلیم سے مقصود ہی تربیت ہوتی ہے کیونکہ تعلیم تو علم دین, تعلیم تو علم دینا اور تربیت عمل کرانا ہے اور علم سے مقصود عمل ہی ہے تعلیم تو علم دینا ہے اور تربیت عمل کرانا ہے اور عمل سے مقصود علم سے مقصود عمل ہی ہے اور مقصود کا اہم ہونا ظاہر ہے بہرحال تربیت تعلیم سے اہم ہے اس سے قطح نظر کرنے کی اور ضروری نہ سمجھنے کی تو کسی حال گنجائش نہیں کوئی کتنے اہم باتیں ہیں ان باتوں کی قدر کرنا چاہیے اور یہ اس میں چھوٹا سا پیراگراف رہ گیا تاکہ باپ ختم ہو جائے یہ بھی پڑھ دو حضرت فرما رہے کہ مجھ کو عورتوں کی غفلت سے شکایت ہے کہ افسوس ان کو دنیا کی تکمیل کا خیال ہے دین کی تکمیل کا پتہ خیال نہیں میرا مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو دین کی تکمیل سے بھی قافل نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ان کو اپنے زیور کپڑے اور مکان کی ضروریات کی تکمیل سے کسی وقت کی غفلت نہیں ہوتی اور وقتاً فوقتاً مردوں سے اس کے متعلق فرمائشیں کرتی رہتی ہیں اور اگر مرد کسی وقت کسی فرمائش کو غیر ضروری بتلاتے ہیں برتن مکان کی ضرورتوں وغیرہ کے متعلق اختلاف ہونے لگتا ہے مرد یوں کہہ ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں اور مستورات کے نزدیک ان کی ضرورت ہو تو ایسے موقع پر عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں کہ تم کو ان چیزوں کی کیا خبر تم کو تھوڑی ہر گھر میں رہنا ہے اس کو تو ہم بھی زیادہ جانتے ہیں اور بعض عورتوں کا تو یہ کہنا صحیح بھی ہوتا ہے کیونکہ واقعی مردوں کو ان ضرورتوں کا پوری طرح علم نہیں ہوتا اور بعض اوقات اختلاف کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں قناعت کا مادہ زیادہ ہے عورتوں سے زیادہ ہے مرد تھوڑے سے سامان میں بھی گزر کر لیتا ہے اور عورتوں میں قناعت کا مادہ عموماً ہے ہی نہیں ان کی طبیعت میں بکھیرا بہت ہے ان سے تھوڑے سامان میں گزر ہوتا ہی نہیں اور جب تک سارا سفر سامان سے بھرا نظر نہ آئے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تکمیل کا تو اس قدر خیال کہ تھوڑے پر قناعت نہیں ہوتی مردوں سے اختلاف ہونے لگتا ہے لیکن دین کی تکمیل کا اس قدر خیال کیوں نہیں اس میں کیوں تھوڑے پر قناب کر لی جاتی ہے بس یہ مضمون تو ایسے ہیں کہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اور دل کیوں کرے عورتوں کے خلاف ہے لیکن بھائی ہمیں اپنی کمزوریوں پہ بھی نظر کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری محکوم ہوتی ہیں تو ہمارے ذمے کی اصلاح ہے اور ان کو نرمی سے رکھنا محبت سے رکھنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا جیسے حضرت نے فرمایا بھی ہے واقعی یہ بات ہے کہ مردوں کو عورتوں کی ضرورت کا احساس نہیں رہتا کیونکہ گھر نہیں رہتے جس کو ضرورت ہے جس کو تنگی ہے وہی وہ جانتا ہے کہ ہمیں پریشانی ہے تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے صحیح ہے کہ یہ بچپن سے ان کے خلاف ہی سمجھا جائے اس میں ہماری کمزوریوں کی بھی جگہ جگہ نشاندہی کی گئی ہے ہر شخص اپنے ذمے کا حق ادا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توحیقا اتنا اہم مضامین ہے یہ اس شعبے سے ہمارے یہاں واقعی بہت غصلت ہے میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں اس میں کہ ہمارے اندر بہت غصلت ہے اور ان کے مطابق جیسا کہ حدیث پاک ہے اس میں سوال ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں کی کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں سکھلایا اور اگر حقوق ادا نہیں کیے تو حقوق میں اور ہمارے حضرت کا تو پورا یعنی نگاہ کی حفاظت کے بعد سب سے بڑا مضمون نگاہ کی حفاظت کے بعد سب سے بڑا مضمون حضرت کا ہی بیویوں کو آرام سے رکھنا حتیٰ کہ یعنی اس قدر اس نے یعنی کی گئی ہیں تمام بزرگوں کی طرف سے ہی تھا اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ اکثر لوگ جو صحبت یافتہ ہوتے ہیں ان کو رن مرید کا خطاب دیتا ہے لیکن خطاب مل جائے کوئی بات نہیں اللہ ناراض نہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مقدم کرنا چاہیے ایک جگہ چوری ہو گئی محلے میں تو تھاانے دار نے بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا جیسے عام طور پہ ہیں پکڑ لیتے ہیں اس کو بھی پکڑ لیا اس کو بھی پکڑ لیا اب وہ اپنا گزر اتارتے ہیں, ہیں تو ایک ایک کو پوچھتا جاتا تھا ایسے تم کس سے مرید ہو, سے مرید ہو اس نے اس نے فلاں سے مرید ہو تیرائی تیز سوڑائی لے جاؤ بندہ پھر دوسرے سے پوچھا تم کس سے محیط ہونے کا محیط ہو تیرا خوب مارا اس کو لے جاؤ بندہ اسی طرح پانچ اور یہ گاخیر میں جو تھا وہ بے دبلا پتلا تھا بہت ہی کمزور حالت میں لال پیلا پڑا ہوا اسے پوچھا تو کس سے موری اس نے کہا میں مری زندگی تو نے کہا تھا یہ تھاوں کے بہت زیادہ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کیے تو ہم کیا چیز کیا نبوت کا مقام تھا کتنا اونچا مقام اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطالعہ کی کس قدر رعایتیں کی ہیں سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلے گا کہ کس قدر حقوق حقوق حبوب کیا رہی ہیں قدر رعایتیں فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نبول فرمایا تو ایسے ہی جو ہے قرآن بات میں ہمارے حضرت نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شام سرمایا گاڑا شروع ہو نہ پھر کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ اور نرم برتاؤ کو سیکھنا بھی ضروری ہے اگر سیکھا نہیں تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا سارا کاروبار جو ہے جائے گا زندگی کا کاروبار ہے کہ کہاں نرمی کرنی ہے کہاں سختی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمنٹ ہو رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیا پٹی وٹی کو اتر گئی ٹھیک ہو گیا پہچان نہیں آ رہا کون سا حادثہ یہ والا ہو گیا تھوڑا سا ہوتا ہے